بسم اللہ میں علیہ علی محمد و محمد متبع حضرت سکن معاش میں موجود تمام خان السلام علیکم اللہ سب کا اپنی آفیت میں رکھیں شکلافت کا سلسلہ درس درخت نمبر سولنگ آب حضرت کے مبارکامہ تک پہنچانے کی توفیق حاصل کر رہا ہوں تو یہ باب درس نمبر 16 اور پیج نمبر 43 فورٹی اور صتر نمبر تین سے شروع ہوتا ہے یہ درس اور اس میں جو ہے نماز کے شرائط کا لابھ لوگوں کو بیان ہو گیا نماز کے شرائط شرائط کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اعمال وہ چیزیں جو اپنے نماز کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نے حاصل کرنا ہے تو قبل رخ کرنا ہاں جی نماز کے شرائط میں سے ہیں اور سجا کرنے کی جگہ کا پاک ہونا اور غصبی نہ ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے آپ کے جسم پر جو ہے پردہ ہونا خواتین کے لیے پورا جسم ڈانبنا سوائے چہرے اور ہاتھ ہاتھ اور پاؤں کے ہاتھ بھی جو ہے کلائش نیچے تک تو بورا کوئی سمجھو جسم کو ڈانپا ہونا وہ بھی صحیح لباس میں باریک لباس نہ اور جسم نظر آنے والی یہ نماز کے شرائط ارکان میں سے تھا اور شرائط میں سے تھا اور ایک شرائط میں سے بدن اور کپڑے کا جو آپ نماز میں پہنتے ہیں وہ کپڑا وہ ہے اور بدن کا بھی پاک ہونا نماز کے شرائط میں سے تھا تو یہ شرائط نماز آپ کو بیان ہوا اور اب اس کے بعد فرماتے ہیں نماز کے جو ہے باقی احکامات بیان فرما رہے ہیں ان میں سے آج فرماتے ہیں منہ نماز ایک ہاں جی منہ جات یعنی واجب کرنے والی چیزیں یعنی اب نماز کن لوگوں پر واجب ہے ہاں جی کون سی انسان پر نماز واجب ہے کیا کیا شرائط انسان کے اندر پایا جائے تو اس پر نماز واجب ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں اماں بہر المن جبات نماز واجب کرنے والی چیزیں ان میں سے ایک کیا ہے پھل بلوغ و بالغ ہونا ہے انسان سنی بلوغات کو پہنچیں گے تو وہ اس پر نماز واجب ہو جاتی دوسرا ولا عقل عقل من ہو عقل رکھتا پاگل نہ ہو صفیح نہ ہو ہاں جی تو نقصان کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا تو دوسری دو شرط جو ہے نماز واجب ہونے کی عقل ہونا مجنون کے مقابلے میں بالغ بچے کے مقابلے میں ول اسلام اور مسلمان ہونا ہمیں ہمارے میں شاست علیہ رحمٰن نے تمام عبادتوں کے لیے اسلام شرط رکھا مسلمان ہونا یعنی نماز مسلمان پر واجب ہے کاہر پر واجب نے نماز روزہ حج یہ تمام عبادتیں مسلمان پر واجب ہے کاہر پر واجب نے کفر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی احکامات نافی نافذ سے نہیں ہوتے اگر وہ کفر پر قائم رکھے نماز پڑھیں تو اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں کیونکہ وہ جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اس کی نیت میں پھر کوٹ پتا نہیں اللہ کا موضوع نہیں پایا جاتا نا اللہ سے قریب ہونے کے لیے وہ نہیں سکتے وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں کفر کے ساتھ اس لیے جو اسلام شرط ہے جی؟ اور اسلام کے بعض فرقوں میں انہوں نے اسلام شرط نہیں رکھا ہے پر بھی نماز واجب بھی رکھا ہے لیکن حضرت شاث الرحمٰ کی نظر یہ ہے اسلام شرطِ نماز اللہ طرف سے بندہ مومن کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ سے ہم کلامی کا ایک شرف ہے یہ ہم کلامی کے شرف کافروں کو حاصل نہیں نماز معراج مومن ہے کافر کو اس معراج کی طرف وہ نہیں جا سکتا جب کوہر پر باقی رہتے رہتے ہوئے تو ہرمایہ جو ہے بالغ ہو مسلمان ہو و الوۃ المتعین اور ہر نماز واجب ہونے کے لیے اس کے معین وقت کا پہنچنا بھی وہ لازم ہے ہاں جی ابھی صبح کی نماز کا ابھی ہمارے لیے تھوڑا وقت موجود ہے تو جب تک وقت موجود ہے اس وقت کے اندر ہے آپ پر وہ عبادت واجب ہے ہاں ابھی زہر ابھی نہیں آیا تو زہر جب تک آئے گا اس کے مجموعی طور پر زہر کی نماز ایک اعتقادی طور پر فرض سے کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اما عمل پریکٹیکلی زور کی نماز انجام دینے کا حکم جب تک زور کا وقت داخل نہیں ہوگا ہمارے پروازیں پہ نہیں ہوگا اس لیے اگر ابھی بندے زور کی نماز آج کے دن کے زور نماز نہیں پڑھے تو اس پر کوئی اس پر کوئی گناہ گنا سازاخ بھی نہیں کیونکہ اس کو وقت نہیں آیا وقت آنے کے بعد اب نہیں پڑا وقت گزار دیا تو پھر وہاں سے جو ہے نا کا پہلو گناہ کا پہلو آ جاتا ہے. لہٰذا ووقت المعتعین اللہ جس جہاں جو بھی نماز ہے اس نماز کا معین وقت کا پہنچنا تو اس طریقے سے نماز واجب ہونے کے لیے چار شرط ہو گیا بالغ ہونا عاقل ہونا مسلمان ہونا اور ہر نماز کے لیے اس کی معین وقت کا پہنچنا وقت المتعین اللہ وقت جو کہ معین ہے اس نماز کے لئے اس کا پہنچنا تو یہ کل ایک نیا مسئلہ تھا ہاں جی کہ نماز واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں تو یہ چار چیزیں ہوں اب جو ہیں واجبات نماز شروع ہو رہا ہے ارکان نماز اور واجبات شمار ہاں جی ارکان نماز کے جسم اور ڈھانچہ ساخت قائم ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو ارکان بولتے اور نماز کے اندر جس جن اعمال کو آپ ضروری طور پر بجا لانا ہے اس کو اگر آپ نے آمدن چھوڑ دیا تو وہ عمل باطل ہو جاتے وہ واجبات نماز نماز کے اندر ہر صورت میں بجا لانے والی چیزیں تو نماز کے اندر ہر صورت میں بجا لانے والی چیزوں میں سے ایک نیت ہے نیت جو ہے نماز کے ارکان میں بھی شامل ہے نماز کے واجبات میں بھی شامل ہے اور نیت کو شرائط میں بھی شامل کیا ان شاء اللہ آیا اما واجبات بال نماز کے اندر واجب چیزیں ہمیں کئی چیزیں نو اور ارکان نماز کے اندر واجبات اور بھی ہیں لیکن رکن کے اعتبار سے جس کا ہر صورت میں نماز کے جسم اور ڈھانچہ کھڑا ہونے کے لیے ضروری ہے وہ نو چیزیں ان میں سے ایک جو ہے نیت ہے تو نیت کا اما واجبات ہے نماز کے اندر جو واجب چیزیں ان میں صرف ہمیں نہ ان میں سے ایک پہلا پہلا واجب اور رکن ان نیت و نیت ہے نیت ہاں نیت, نیت کیا چیز ہوا ہی ہے وہ یعنی یہ نیت قسدن ایک ارادہ ہے بالقلب دل میں دل میں دل, میں دل کا ایک ارادہ ہے آپ نے جو بھی نماز پڑھنا ہے تو اس نماز کے جو الفاظ جیسے کہ ہماری کتابوں میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے مثن جیسے صبح کے نماز میں فرض بس صبح ادا علیہ و جوبِ قطرہ اس کے معنیٰ ہمارے زبان میں کہ اللہ میں فرض صبح کے فرض نماز پڑھتا ہوں ہاں جی وقت کے اندر واجف ہونے کے بنا پر قربدن اللہ تیرے رضا اور ترز قرب حاصل کرنے کے لیے یہ اس نیت کا معنیٰ و مفہوم ہے تو اسی معنیٰ و مفہوم کو دل میں ارادہ کرنا دل میں سوچنا یہ اصل نیت ہے ہاں جی اگر ایک بندے نے اسی معنی و مفہوم کو دل میں سوچ کے پھر اللہ عبر پڑھ کے تقویت احرام پڑھ لیا اس کے نماز اردن ادا ہو گیا لیکن اس اگر انہیں الفاظ کو اس نماز کے اس نیت کو زبان پر بھی جاری کرنے تو بہتر صورت ہے ترمائے یہ نیت کیا ہے خاص ضون دل کا ارادہ ہے وہی دل میں آپ نے سوچنے نیت کے تمام معنیٰ مفہوم کو لیکن اگر آپ نے اپنی زبان میں اگر آپ نے جاری کیا نیت کو اللہ علیہ کا زبان پر بھی تو فرماتے ہیں وہ کیا بہتر صورت ہے اور ان الفاظ میں جاری کریں وہ ان جرت اللہ علیہسانی کی نعت کو جاری کرنا اپنی زبان پر بھی پڑھنا چاہیں اور پڑھیں تو یہ بغیر سزاوار ہے آپ کو چاہیں انتہا بھی حاضر سیکھا ان الفاظ میں پڑھیں سیکھا ان الفاظ تمام نمازوں, فرض نمازوں فرض نماز کے فرض نمازوں کے نیت آپ کو بتا رہے ہیں اصلی فرض و ظہری یعنی میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی فرض نماز یعنی زہر کے فرض نماز اب باقی میں شرٹ کیا ہے اور پھر اس کے بعد باقی ایسا جو ہے ادان لیو جو بھی قبط اللہ ادا وقت کے اندر واجب ہونے کے بنا پر قبطن اللہ کیونکہ آپ نے شروع میں بھی پڑھ لیا نماز ہمیں کے وقت کے اندر پڑھنا واجب ہے اس لیے ادان کے لحاظ اس لیے اللہ میں وقت کے اندر اس واجب فرض کو انجام دے رہا ہوں تری قرب حاصل کرنے کے لیے تو جو ہے وسلم نماز فرض زہر زور کا فرض اور اگر سو ظور کا ٹیم ہو تو عصر کو تو یوں پڑھیں گے وصلی فرض العصر اویل یعنی اسلی او فرض العصر یہ مرات یا عصر یعنی زور کے مطلب یہ اللہ میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں او یعنی یا ابل معرب عرب کا ٹیم مطابق یوں نعیت کریں گے وصلی فرض المعربی ہاں جی اور عیشہ ہو تو او العیشہ یعنی یا عیشہ یعنی عیشاء کے ٹیم پہ وسلی فرض العیشہ یوں نعیت کریں گے ابھی صبح یا صبح صبح میں اسلی فرض و صبح یا اللہ میں صبح کی فرض نماز پڑھتا ہوں اور یہ نردھار ٹیم کا نام لینے کے بعد لفظ وسلی اور فرض تمام نیتوں میں آئے گا ادان لی وجوب ہی قرطن لا بھی تمام نیتوں میں آئے گا صرف ٹیم چینج ہوگا زور کے ٹیم پہ اُسلی فرض و ظہری عصر کے ٹیم پہ وسل فضل عصر عرب کے ٹائم پہ وسلمِ فضل المروی عیشاء کے ٹیم پہ وسلمِ فضل عیشائی اور صبح کے ٹیم پہ وسلِ فضل صبح اس کے بعد ان تمام نیتوں کے ساتھ ادا علیہ وجوبی خبط علامہ اس نماز کو ادا کے طور پر یعنی وقت کے اندر واجب ہونے کے بنا پر قربۃ اللہ تیر قرب حاصل کرنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھتا ہوں یہ آپ کا ہر نیا نماز کا نیت ہو گیا یہ ایک جو ہماری دعوتوں میں بھی آیا ہوا ہے آل بے قائدوں میں بھی آیا ہوا اور ہمیں یاد ہے یعنی yani یہ ایک مسلم نیت ہے اس طریقے سے آپ نیت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے عالم اسلام کے فرقے بھی مختلف طرقوں سے نیت کرتے ہیں تو شہ سید علیہ ان کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہتے ہیں یا یوں نیت کرو او یا یوں نیت کرو تو ان وسلّ پہلے ہم نے پڑھا تھا وسلِ میں نماز پڑھتا ہوں ابھی اس پر ایک لباس اضافہ کرو. نوے تو نیت کا تو ان کے نماز پڑھنے کا ہاں پھر باقی وہی پڑھیں تو طسل میں نیت تو ایک نماز پڑھنے کا انوسل فرض ظہری ہاں ادان لوجل اللّہ یا فرض العاصر ادان لوغ اللہ فرض المعروی یا فرض لدان لوجل اللہ اسی طرح سے باقی الفاظ یہی پڑھیں گے صرف شروع میں وسلی ڈائریکٹ پڑھیں گے جائے پر لیا میں نیت کرتا ہوں یہ نماز پڑھوں کون سی نماز پڑھوں فضری فضل عصری فضل الماری فضل عشا کر کے پڑھیں گے یہ ایک نیت صحیح تھی یا یوں پڑھوں ہاں جی پہلے آیا تھا نوے تو ان اصل آیا تھا نا نویں تو میں نیت کرتا ہوں یہ نماز پڑھوں ابھی یہ ان کو بھی چھوڑ دیں اور شارٹ کریں بولیں نوے تو صرف نوے تو بولیں نوے تو ادا فرض ہاں یا فرض الآر معرو ایشا ادان لِ وجو قطل اللہ یہ پڑھ کے نویت و ادان میں نیت کرتا ہوں ادا کے طور پر پڑھنے کا فرض ظہور زور کا فرض یا اصل معرف ایشا پھر آخر بنن لی وجوبی قطل اللہ اس کے اس لفظ کا اضافہ کریں تو شروع میں اصل لی پڑھنے کے جگہ پر ہاں جی نویت کا لفظ لایا اور باقی ادان کو تھوڑا اس میں چینج ہوا ہے لفظ اس طرح کیسے آپ پڑھیں اور ایک طرقہ بھی چوتھا طرح کا بھی فرمایا یا یوں نعیت کریں اویا اودی میں ادا کرتا ہوں نویز گمان میں نیت کرتا ہوں اود, میں ادا کرتا ہوں،, اود میں ادا کرتا ہوں فرض ذوری زور کی فرض نماز اس طرح اگر عصر ہو تو نو اود میں ادا کرتا ہوں فرض العصری فرض المعروی فرض الشائی ادا ہنجی اودی میں ادا کے طور پر پڑھ رہا ہوں اب اودی لفظ میں آ گیا لفظ دوبارہ ادان کے لفظ اضافہ نہیں کیا تو اودی کے مانا ہے کہ میں ادا کرتا ہوں یعنی وقت کے اندر پڑھنا اس لفظ کے اندر آ اس لیے اودی میں ادا کے طور پر پڑھتا ہوں فرض زور لی و جو بھی ہے اللہ واجب ہونے کے بنا پر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے تو ان چار طرح کی نیتوں میں صاحب جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں جو نیت پہلے سے شروع سے یاد ہے وہ پہلی نیت ہے اس فرض زور ادا علی جو اللہ یا آصم عالم وہی نیت صحیح ہے وہ جامع ہے اور اس کو پھر دوسرے نیتیں بھی پڑھنے کی یاد کرنے کی زحمت ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہی نیت صحیح اس نیت کو ہم صحیح طرح سے پڑھیں ہاں جی تو اس طرح سے جو ہے آپ کی نماز ہو جائے گا اب باقی مزید احکامات نیت کے حوالے سے آ رہے ہیں حضرت شاذ ہیں نیت کے اندر جو ہے یعنی اور مزید فرماتے ہیں. یعنی وہ جو وحیل فرائض ہے فرض نمازوں میں واجب ہے تائین و آپ کے نیت کے اندر معین کرنا کون سی جی نماز پڑھ رہے ہیں اس کو ذکر کرنا تائین ظہر کا معین کرنا اور عاصر ہے تو اول عاصر کر کے عصر کے ہم کو معین کرنا اور غیر میں اس کے علاوہ دوسرے معارف شاہ صبح جو بھی ہیں اس کو معین کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے دوسرے باتوں کو تو کون سی جی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی معین کریں و ذکر الفرضیہ اور ساتھی لفظ فرض کا لفظ بھی آنا چاہیے جیسے تمام نیتوں میں آ گئے فرض صوب فرض الاصل فرض المعرم تو اس لفظ فرض کا آنا بھی ضروری, ضروری ہے ہے و القلبط اور آخر میں قلب کا لفظ بھی آنا ضروری ہے ان سب کا آنا ضروری ہے کما ذکر چنانچی ذکر ہو گیا پھر صورت نیت اوپر نیت کے الفاظ میں آ یہ تمام الفاظ سب میں لفظ ظہر بھی آ لفظ فرض بھی آ گیا اللہ کا لفظ بھی آ گیا البتہ فلم ہیں اس میں ضروری نہیں ہے ولاء الزم العظم نے ذکر و استقبال القبل نیت کے اندر میں قبلے کی طرف رخ وقت کے نماز پڑھتا ہوں یہ لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے لا لاجم العظم نے ذکر کرنا استقبال القبل قبل کی طرف رخ کرنے کا ذکر کرنے بھی ضروری نہیں ہے اور جو ہے ولا ذکر و ادادی اور نہ رکعت کی تعداد ذکر کرنے بھی ضروری نہیں ہے ہاں جی یہ بھی ضروری نہیں ہے ہاں جی فرض نمازوں میں رکعت کی تعداد کا ذکر کرنے بھی ضروری نہیں ہے اور ساتھ ہی جو لفظِ قبلے کا رخ کرتا ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے تو آج کے دس یہیں پر اتفاق کرتا ہوں بقیہ ان شاء اللہ ہم کل آ کے چلیں گے اللہ آپ سب کو تحفے کے خیر ہیں